قطب الرشاد حضرت سسیر روح عزیز حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ تعالی چھ ذلقع سن بارہ سو چوالیس جری میں پیر کے دن چاش کے وقت قصبۂ گنگو ضلع پور میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد حضرت مولانا احمد ہداسہ رحمۃ اللہ علیہ پینتیسویں پشت میں سیدنا حضرت ابو ایوب خالد ابمزید النصاری الحضر جی رضی اللہ تعالی عنہ سے جان ہیں یعنی خاندانی لحاظ سے انصاری حضرتی ہیں اس وقت آپ کے والد ماجد نے با عمر پینتیس سال سن بارہ سو باون ہجری میں گورکھپور میں انتقال فرمایا اس وقت خطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب علیہ الحمد کی عمر صرف سات سال کی تھی مولانا کے دو حقیقی بھائی تھے ایک بڑے حضرت مولانا عنایت احمد شاہ رحمت علیہ جو فارسی کی ابتدائی کتابوں میں مولانا کے استاد بھی تھے اور دوسرے چھوٹے سعید احمد جو نو سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور دو بہنیں تھیں ایک حقیقی جن کا نام فصیحہ تھا اور دوسری سوتیلی جس کا نام احمد الحق تھا حضرت مولانا علی رحمت کا ایک لڑکا ولادت کے بعد چند ہی ایام کی عمر میں فوت ہو گیا تھا اور دوسرا صاحبزادہ مولانا حکیم مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چودہ جمعہ رسانی سن بارہ سو اٹھتر کو پیدا ہوا اور ایک لڑکی بنام الار سال کی عمر میں انتقال کر گئی اور دوسری صاحبزادی صفیہ خاتون تھی جو حافظ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی مولانا نے نوعمری ہی میں فارسی کی کتابیں کرنال میں اپنے ماموں حضرت مولانا محمد تفیصہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی جو فارسی کے قابل ترین استاد تھے ال میں فارسی سے فاروق ہونے کے بعد آپ کو عربی کا شوق ہوا آپ نے ابتدائی شرفناحو ہو کی کتابیں حضرت مولانا محمد بخش صاحب رامپوری رحمت العلی سے پڑھی استاد کی ترغیب سے آپ نے وہ عمر سترہ سال سن بارہ سو میں دہلی کا سفر کیا اور حضرت مولانا قاضی احمد الدین صاحب جہدی رحمت العلی سے تعلیم شروع کی قاسم العلوم ملخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتو صاحب رحمتہ اللہ سے ایک سال بعد سن بارہ سو باسٹھ ہجری میں استاد القل حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو دہلی میں اجمیری دروازے کے قریب صدر مدرس تھے تعلیم شروع کی اور پھر دونوں حجت الاسلام حضرت نانوتوی اور خطب الشع حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں ہم سبق ہو گئے اور بہت تھوڑے سے عرصے میں کتابیں ختم کر لیں اور حفظ قرآن پا کی عظمہ سے بیرغور ہوئے آپ کا نکاح آپ کے حقیقی بڑے مامو حضرت مولانا محمد نقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی خدیجہ خاتون علی الرحمت سے ہوا حضرت مولانا حاجی امدار اللہ صاحب مہاجرحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر صلاح سے میں بیعت کی زادم برطانیہ کے خلاف جب رمضان سن بارہ سو ہجری میں مئی سن اٹھارہ سو ستاون میں ہندوستان میں تحریک آزادی شروع ہوئی تو اس جہاد میں جس کو کم بخ مؤرد غدر لکھنے سے نہیں چوکتے۔ حضرت حاجی صاحب محاجر مکی رحمہ اللہ حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ حضرت مولانا گنگوہی رحم اللہ اور حافظ محمد ضامن شہید صاحب رحمہ اللہ نے بھرپور حصہ دیا مؤخر و ذکر تو جہاد شامدی میں شہید ہو گئے اس جہاد کی پرزور تحریک کئی وجوہ کی بنا پر ناکام ہو گئی اور سابق تینوں حضرات کے خلاف حکومت برطانیہ نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے اور گرفتار کرنے والوں کے لیے سلا اور انعام تجویز کیا اس لیے طالب دنیا لوگ ان کی تلاش میں ساعی اور ان کو گرفتار کروانے کی تو دونوں میں سرگرداں رہے حضرت حاجی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید صادق جناب راؤ عبداللہ خان صاحب رحم اللہ کے استبل اسپا میں پنجلاسہ ضلع انبالہ میں روپوش ہو گئے کسی بدبخ نے کسی بدبخ مخبر نے حکومت کو خبر کر دی اور سرکاری عملہ آ پہنچا اور راو صاحب علیہ رحمت سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے بہانے سے پورے استبل کا محاصرہ کر کے تلاشی دی مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا کو ان کی نگاہ سے اوجر رکھا اور خائب خاصر ہو کر مرام واپس چلے گئے لیکن برطانیہ ظالم کی آتش انتقام اس سے کب ٹھنڈی ہو سکتی تھی مولانا گنگوہی ہی رحمۃ اللہ کا تعاون اور تلاش بدستور جاری رہی مولانا ظالموں کی نگاہوں سے بچ کر رامپور پہنچے اور حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں ٹہرے اور وہی سن بارہ سو چھہتر ہجری کے شروع میں گرفتار کیے گئے اور سارنپور کے جلخانہ میں پہنچا کر جنگی پہرا کی نگرانی میں دے دیے گئے تین چار دن آپ کو کال کوٹری میں اور پھر پندرہ دن جلخانہ کے حوالے میں مقید رکھا گیا اس کے بعد پیدل ہی براسے دوبن مظفر نگر کے جلخانہ میں منتقل کر دیا گیا اور تقریباً چھ ماہ وہاں رہے بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعزت رہائی نصیب ہوئی اور اس کی وجہ یہ جی تھی کہ زیادہ برطانیہ کے قدم مضبوط ہو چکے تھے اور کوئی حضرہ باقی نہ رہا تھا اس لئے مسلمانوں کی ایک مقتدر شخصیت کو رہا کر کے ہی ملکی شورش کو ختم کرنا مناسب سمجھا کیا اور مولانا گنگو ہی ابو نصر علیہ الرحمٰ اور ان کے وادر مودی عبدالغنی صاحب علیہ الرحمٰ وغیرہ متازکین و احباب کی معیت میں گنگوہ پہنچے اور گنگوہ میں سن تیرہ سو چودہ ہجری تک ایک کم پچاس سال تک برما سن، بنگال پنجاب مدراس دکن برار اور افغانستان وغیرہ اطراف و اکناف کے طلبا دین آپ سے مستفید ہوتے رہے اور سن بارہ سو اسی ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی اور یہ حج فرض تھا دوسرا حج سن بارہ سو ہجری میں نصیب ہوا جو حج بدل تھا اور تیسرا حج سن بارہ سو ننانوے ہجری میں کیا یہ بھی حج بدل تھا اللہ تبارک و نے آپ کو صالح اولاد سے بھی نوازا اور بے شمار دینی خدمات آپ سے اور اور تعداد تلامزہ خلافہ اور اولاد کے صدقۂ جاریہ کے علاوہ فتح و رشیدیہ اوسق الغورا ہدایت الشیا سبید الرشاد امداد السلوق القطوف الدانیہ ظبۃ المناسک لطائف رشیدیہ رسال ترابی رسال وقف ظہر احتیاطی فتح میلاد، ہدایت المعتدی، احساد خطوط وغیرہ علمی ذخیرہ چھوڑ کر سن تیرہ سو تیئیس ہجری میں اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے خدا رحمت کلت عاشقہ عاشقان پاک تین اطرا قطب ارشاد فقی النبس ماہر رموز شریعت واقف اسراری طریقت داعی توحید سنت اور شرک شرکب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ حسن رح العزیز کی شخصیت مذہبی اور سیاسی لحاظ سے ہندوستان کی مذهبی اور سیاسی لحاظ سے ہندوستان کی عالمی دنیا میں نہ صرف جانی پہچانی ہے بلکہ قابل اعتماد اور مقبول شخصیت ہے جنہوں نے قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت اور تدریس میں اپنی عزیز زندگی بسر کی اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جدید علماء اور اربابی طریقت ان کی بدولت پیدا ہوئے جنہوں نے ہندوستان میں تقریر و تدریس اور تعلیف و ارشاد کے ذریعے لاکھوں انسانوں کی اصلاح کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضروری کام ان سے دیا اور ظالم برطانیہ کے خلاف تو ان کی مجاہدانہ کوششیں رہتی دنیا تک ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں مگر خان صاحب بریلوی کی تقفیر کی کن چھری چو کی زر سے حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کی زاد گرامی بھی محفوظ نہیں رہی اور ان کو بھی کافر بنانے میں خان صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا ہے جن مسائل کی وجہ سے ان کی بلا وجہ تکفیر کی گئی ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے بلکہ وہ خود ان کو شیرع اور قطری کفر فرماتے ہیں